الحمدللہ للہ والسلام وسلم علیہ رسول اللہ اما بعد میں عرض کر رہا تھا کہ توسل سے متعلق آپ سے میں مخاطب ہوں ہاں وہ حضرات ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ جا جائز ہے توسل ہم بھی توسل کے قائل ہیں جو ابن تیمیہ اور اس کے افکار سے متاثر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی توسل کے قائل ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ توسل اس شخص سے کیا جائے جو زندہ ہے اور حاضر ہے اور حاضر ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ دیکھیں حضرت امام قبرانی جو حدیث نقل کی ہے اس حدیث میں سیدنا امام تبرانی فرماتے ہیں کہ ہم ابھی بیٹھے تھے اتنے میں وہ شخص گیا اور وضو کر کے واپس آتا ہے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے بینائی عطا فرما دیتا ہے فرماتے ہیں فو ما ماتفر رقنا ولا تو بین المجلس حتہ دخلا علیہ رجول وقدا بصور اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ صحابی جو نابینا صحابی تھے وہ آقص صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آقص عصم کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے بار میں پیش کیا جیسا کہ حضرت امام طبرانی فرماتے ہیں کہ حتیٰ دخلا علینہ رجول یہ حدیث ہی کا ایک وہ جز ہے فرماتے ہیں کہ اب بھی وہ شخص گیا تھا اور فول ماں تفرق ہم ابھی مجلس میں قائم تھے وہ زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی یہاں تک کہ وہ وہ شخص واپس آتا ہے وقد قد یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بسارہ عطا فرماتا ہے آپ غور کریں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر پیش کیا اس اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں عنہ نے اب دیکھیے وہ حضرات ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ وسیلہ بنانا جائز ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بالحی وہ یہ شرط لگاتے ہیں مین نہ یہ شرط وہ کہاں سے لائے کس نے یہ شرط لگایا آ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی نہیں بلکہ صحابی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر موجودگی میں ایک صاحبی جو بلال الب حرص المزنی وہ تو آقص وسلم کے انتقال کے بعد یہ استغاثہ کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور کبھی انکار نہیں کیا اور یہ نہیں فرمایا کہ اشرق تھا بلا و کفر تھا یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اس سے اس سے موافقت فرمائی اب آئیے وہ حدیث جو یہ ابن تیمیہ کے اطباء اور اس کے معتقدین پیش کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے اس طرح وسیلہ وسیلہ کیا کہ ان کے وسیلے کے حساب سے پیش کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیونکہ آخا سُ اسلم وشال فرما چکے تھے اور انتقال کردہ یا وسال جو پات چکے ہیں ان سے وسی... انہیں وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے بارنہ پیش کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں حضرت عباس کو وسیلہ بنایا آقاص السلام کے انتقال کے بعد اور دلیل دیتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ میت سے وسیلہ بنانا میت کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے نہیں بالکل نہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جو فرمایا وہ ہم اس طرح جان سکتے ہیں اور اس طرح ہم پہچان سکتے ہیں انہوں نے ارز کیا اللہم, اللہم حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں اللہم ان القوم توجہ بی الیکا لی مکانی من نبی کا اے اللہ یہ قوم مجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب مرتبے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے وسیلے سے آقاسلم کی قرآبت قربت کی وسیلے سے آقا وسلم سے تعلق ہونے کی وجہ سے مجھے وسیلہ بنا بناتے ہیں اے اللہ تو ان کی حاجت روائی فرما حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی خوب فرمایا کہ اے لوگو سنو میں نے دیکھا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح محبت فرماتے تھے اور اس طرح ان کی عزت فرماتے تھے کہتے ہیں کہ یا ایو الناس حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا ایو الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرا للعباسی كما یرا الولد لوالده اے لوگو جس طرح بچہ اپنے والد کے معاملے میں اپنے والد کو جس نگاہ سے دیکھتا ہے جس احترام سے دیکھتا ہے اسی طرح میں نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو کی بڑی عزت فرماتے تھے وہ عظیم ہو آپ ان کی عزت فرماتے تھے اور یہاں تک کہ اے لوگوں میں نے دیکھا آخا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی عزت افزائی فرماتے تھے عزت ان کی عزت کرتے تھے لہذا تم بھی فقتدو ایوہنس بہ رسول اللہ تم بھی آقاص وسلم کی ابتداء کرو ان کی پیروی کرو فی عام میں عباس حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں تم بھی آقاص وسلم کی پیروی کرو ابتداء کرو و تخذ ہو وسیلتن اور انہیں تم وسیلہ بناؤ تو اس سے اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آقاص وسلم کے انتقال کے بعد آقاص وسلم کو وسیلہ نہیں بنا جا سکتا اور یہ بالکل فاسد گمان ہے اور اس پر کسی نے بھی اتفاق علماء کرام میں سے مستحدین کرام میں سے کسی نے بھی اتفاق نہیں کیا ابن تیمیہ اپنی رائے پیش کی اور یہ رائے جو ہے وہ مردود ہے یہ علماء کرام اس سے متفق نہیں ہے ابن تیمیہ وہ پہلا شخص ہے جس نے آقاص اسلام کی زیارت کو برکت کی نیت سے آقص اسلام کی قبر شریف کی زیارت کو برکت حاصل کرنے کی نیت سے آقص وسلم کی قبر کی زیارت اور آقص وسلم مزار اقدس کی زیارت کو شرک اور کفر قرار دیا اور اس سفر کو بالکل حرام سفر قرار دیا ماذا اللہ رب العالمین ابن تیمیہ وہ ایک گمراہ شخص تھا ابن تیمیہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں امام صبکی نے اور دیگر علمائے کرام نے یہاں تک کہ اس کے زمانے کے علمائے کرام نے اس کی مخالفت کی بعض نے اس کی تکفیر کی اور ابن تیمیہ اپنی رائے میں اٹل رہا آپ دیکھیں کہ آقا وسلم کی وہ حدیث ابن تیمیہ دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے یا اس کے اطبا جو وہابی لوگ ہیں اس سے اس کے قول کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جو ترمیمز شریف کی حدیث ہے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازا فص اللہ و ازستانتا فسط باللہ جب تم کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب تم کسی سے استعانت کرو تو اللہ ہی سے استعانت کرو اس کے اس سے وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے ہم یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے اور یہ بالکل ناجائز ہے ایسا نہیں ہے حضرت کرام ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں جو صحیح حدیث ہے اور میں کرام نے اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لاحبن لَا ولا یقل تو اللہ تقین کہ تم جب بھی کسی کے ساتھ رہو تو وہ مومن ہونا چاہیے اور تمہارا کھانا جب بھی کوئی کھائے تو وہ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے حالانکہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کھانا آپ نے کسی غریب کو کھانا دے دیا کسی فقیر کو کھانا دے دیا اور وہ متقی نہیں ہے تو آپ کا یہ کھانا بیکار گیا اور آپ نے ثواب کو ثواب نہیں ملے گا یا پھر یہ حرام ہوا آقاص وسلم کے حدیث کے خلاف وہ نہیں آقاص وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے یہ اولا ہے کہ تمہارا کھانا یہ مومن کھائے اور یہ اولا ہے کہ تمہاری تم کسی کی صحبت اختیار کرو تو وہ مومن ہو تمہارا ساتھی وہ مومن ہو مومن کے علاوہ تمہارا کوئی ساتھی نہ ہو یہ اولا ہے لیکن اگر کوئی تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی اور کھا لیتا ہے تو یہ حرام ہو جائے گا ایسا نہیں ہے سامعی نے کرام توسل کا دروازہ جو ہے یہ بہت وسیع ہے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اتباع کریں علماء مستحدین کی اتباع کریں امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالکی راہ اللہ ان کی اتباع کریں ان کی پیروی کریں اور جب صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آقاصل کو وسیلہ بنانا جائز ہے آقاص صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اور ایک بات میرے ذہن میں آگئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت سیدنا النا المومنین وسیلہ بنایا اس سے کیا ثابت ہوا یہ نہیں کہ ان آقاصل کے انتقال کے بعد آقاص اسلم کو وسیلہ بنایا نہیں جا سکتا نہیں ہرگز نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر ہمارے لیے یہ دلیل قائم کر دی کہ اے آکش وسلم کے امتو امتیوں سن لو کہ آخا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا جائز ہے اور آقا کی امت میں جو اولیاء ہیں انہیں بھی تم وسیلہ بنا سکتے ہو جس طرح میں امیر المینین حضرت سید عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتا ہوں یہ یہ مطلب ہے امیر المینین کا حضرت عباس سلط اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنانے کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ جائز ہے نبی سے نبی کو وسیلہ بنانا اور جائز ہے حضرت حضرت اولیاء کرام کو وسیلہ بنانا یہ الحمد اس سے یہ ثابت ثابت ہوتا ہے سامعین کرام الحمد للہ توسل سے متعلق وسیلے سے متعلق میں نے آپ سے گفتگو کی آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے ہماری آوازیں سنی اور آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں اللہ سبحانہ و ہمیں صنعتِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام آ, آ, فاسد عقائد جو اسلام کے خلاف ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے مستحدین کرام کے اجماع کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے و معلینہ البلاغ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ